أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والغسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بهسان إله ومجده أعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان محتن بغرات دینی بھائیوں اور دوستو اللہ حرب العالمین کے بڑے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے عسائت کے اندر کیا کہ فرق السان اللہ مح البیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اس کے دل و دماغ میں جو کچھ خیال آتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ سکھلایا یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے جو چاہتے ہیں ایسے چاہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بات کو سنتے ہیں اوررحمٰن خلق الانسان اللہ مح البیاں اور اللہ حرب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ قول الا اللہ لدہر العقیب ہم نے تمہیں بات کرنے کے لیے زبان دیا ہے لیکن ذرا ہوشیار رہنا اس زبان سے جو بھی کلمات نکلیں گے اچھے ہوں یا برے ہوں ضائع نہیں جائیں گے سب ہمارے یہاں ویکارڈ میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اچھا یا برا تمہیں بدلہ ملنا ہے اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا بھی انتہا ضروری ہے رب العالمین نے قرآن فاک سے فرمایا یا الذین آ منصف اللہ وقولو پونن شدیدہ يسلح لَكُمْ اعمال و لقم غروب اللہ و رسول فقت فاط أي اوینہ ایمان والو کلمہ پڑھنے والوں کو اطقلّہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قور شدید کہا کیا کرو دو نے دو چیزوں کا حکم دیا رب العالمین نے ایک تو تقو اللہ نمبر دو قول صدیر قول کے معنی بات شدید کے معنی درست یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دروں اور اپنی زبان سے اچھی بات کہو اگر تم اللہ رب العالمین کی اس بات کو تم نے قبول کر لیا تقوی اپنے اندر پیدا کیا اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں کرنے کا تم نے اہتمام کیا تو رب العالمین تمہارے یغفر رقم دونوں بیکم پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا رقم عام رقم اگر تمہارے اندر اللہ اور اچھی بات کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور تم نے ان دونوں نیکیوں کا اہتمام کیا تو یو لکم رقم آمال تمہارے زندگی کے سارے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دی گی تمہارے معاشرے میں تمہارے اقوال اور افعال میں تمہارے گھر میں تمہارے مارکیٹ میں جتنی بھی منقرات ہوں گے جتنی برائیاں ہوں گی سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اگر تم تم اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لو ایک تک اللہ دوسرے قول شدید بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کی برکت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے معاشرے اور تمہارے سوسائٹی کے سارے گناہوں کو ختم تمہاری اشراہ کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ یہ ہی ہو کہ برائیاں ختم ہو جائے گی یہ قول شدید کی بہت بڑی برکت اور بہت بڑی فضیلت ہے اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے قول شدید یعنی اچھی بات کہنے والے کے لیے بڑے فلائل رکھے ہیں جس میں سے نمبر ایک انسان سب سے بڑا قول شدید اچھی بات ہے دوستوں کہ اس زبان سے جو رب نے دیا ہے اس زبان سے خوب قسرت سے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے یادین آمر اللہ دکر سیرہ سب بکرسوں شیرا اے میرے ایمان والے بندھو خوب کثرت سے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یادیں مشغول رکھو اللہ رب العالمین اس سے تمہارے بڑے درجات بلند کر دیں گے اور احمدوں برکتوں کا دروازہ کھولے گی وہ سب دیکھو اور صبح شام کو کثرت سے اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اور کافی بیان کرتے رہو نمبر دو انسان اگر قول صدیر استعمال کرتا ہے اپنی زبان اصلاح کر اور سچی زبان استعمال کرنے لگے اور سچائی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کا شمار صدیقین میں ہو جاتا ہے رب العالمین نے فرمایادین آمن تقن اے ایمان والو ہمیشہ تقوا اختیار کرو اور سچی زبان استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا شمار صادقین میں کر لے گا علہ سلاسانا یہ فرمایا آدمی برابر کلمہ پہنے والا سچائی کا اہتمام کرتا رہتا ہے سچ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس میرے سچے بندے کا شمار سدی میں کر دو نمبر تین میرے بھائیو اگر انسان اپنی زبان کس طرح کرے اور اپنی زبان سے سچائی کہ تمام کرے سچ اگر وہ سچی زبان استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی نے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دی ہے میری امت کے لوگوں تم سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ کر لو اور میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستوں اللہ رب العالمین کی سچائی کا سچی زبان استعمال کرنا اسی طرح سے نمبر چار اللہ رب العالمین نے سچائی کے اہتمام کرتے ہوئے حکم دیا وقول النہا سے حسنا لوگوں کے حوصلہ افزائی اور لوگوں کی دل جوئی اور ایسی باتیں کرنا جس سے لوگوں کی ہمت ہو اور ان کا دل خوش ہو جائے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا فرمانا وقول النہا سے حسنا اے لوگوں ہمیشہ دوسروں کے سے اچھی بات کرو دل جوئی کی, بات کرو, داری کی بات, کرو ایسی بات کرو جو ان کے دل کو خوش کر دینے والی ہو تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ قول عطا فرمائی اکوادہ اللہ ملکی ماسوئی الحمد للہ سلام اللہ وقفا دل دل ام نمبر پانچ انسان اگر قول صدی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے اور سچی زبان استعمال کرے تو پانچویں چیز ہے اللہ تعالی اس کو جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے انسان صرف اپنی زبان کی حفاظت کرے زبان کو آزاد نہ کر دے چھانے ہمیں سچا بننا ہے سچا معاملہ ہو لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ دین کے ساتھ قوم اور برادری کے ساتھ ہمیشہ ہمیں سچائی کا معاملہ کرنا ہے تو نبی علیہ طرح شاہ میرے ساتھ میں اے لو ہو اس کناروں کے سمر جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ کرو اگر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو کھجور کا ایک ٹکڑا دو. دو اس صدقے کی نیت سے تاکہ تمہیں اللہ تعالی اس صدقے کی برکت سے جہنم سے بچا لے سجدو اگر تم میں سے کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کا ماحول ہے کس کا ہے تو آج کرے متن کر مسکراتے یہ چہرے سے کوئی اچھی بات کسی کو کہہ دو تو یہی صدقہ ہوگا اور یہی ایک جملہ تمہارا جو تمہاری زبان سے جو نکنا ہوا ہے اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ سب کے دلے مکان اور سد کے امال کے توفی نصیح فرمائے نمبر چھ بہت بڑی نعمت ہے انسان اگر سچائی سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں آسمان اور سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں نبی کا ہمیشہ فرمایا رحم اللہ دِن میں اور او فصل میں اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر رحمتوں کا برکتوں کا خیر و برکت کا زندگی میں مال میں اولاد میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں برکتوں کا دروازہ کھول دے کون میرا امتی جو بات کرتا ہے تو اجر و ثواب اچھی باتیں کرتا ہے اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو خاموش رہ کر کے اپنی زبان کو برائیوں سے عبت سے چمنی سے جھوٹ سے بچا لیتا ہے اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے قول میں اپنے عمل میں اپنے سیل میں اپنے بستان میں اپنی معاملات میں اللہ تعالیٰ سب کو سچائی اپنانے کی توفیق رسید فرمائے ارحال عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اعمان انسار ان کے جانشی جو ہیں اللہ رب العالمین ہر بلا ہر آفت سے بچا لے اور ہر اعمال کی توفیق فرما اور غلط چیزوں سے ان کے ہاتھ کو روک لے خصوصا جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہر بنا ہر مصیبت ہر آفت سے بچا لے ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھنا قوم کی خیر و برکت ہے اور ہر ایسے ہاتھ چیز سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں تیرا ددت تیری ناراضگی تیرا قید امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو ایسی تمام چیزوں کو روک لے اہ لال میر یہ جو بڑا اور آفت آئی ہوئی ہے اس کو جلد ازر اٹھا کر کے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت نصیب فرما دے اہ لال جس ملک میں ہم ہیں اس کو اور دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہبارہ بنا دے جہاں مسلمان اکلیت میں ہیں اللہ ان کی افتت ان کی اسمت کی اللہ تعالیٰ حبادت فرمان اللہم اکفر للمیمین والمینات والمسلمین والمسلمان عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ اعمر بالعذر والحسان و ایتائی دل قرمہ و ینہا عنی فہشائی والمنکر والمجی یعیدکم ان علکم تذکرور و ادکروا اللہ جذکرکم و دوہ جستجب لک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے